إن الحمد لله نحمده ونستغيره ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئ بأعمالنا من يهديه الله فلا مغل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الأبد هو رسوله فأعوذ بالله السمير عليه من الشيطان الواجيه بسم الله المحمن الوحيم فليحذر الذين يخالفون الأمره أن تصيبهم قسنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى فتقوا الله ما استتعتم حمد الصلاء تعریف و توصیف اللہ بادلہ شریک نرو کے لیے اور بے شمار ضرور سلام احمد وصبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہو صحابہ کے پر ازبا کے پر اہل بیت پر سادی صبا صابئی نمامان دین اور مشتحدین دین اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں یہ کچھ لوگوں کے ذہن کی اوپج نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کچھ خیالات کچھ نظریات بحث و مباحثے کے بعد طے کیے اور پھر اس کا نام اسلام رکھ دیا اسلام دین فطرت ہے اور سارے عالم کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اسلام کے ماننے والے مسلمان حکمراں اور سلطان رہیں گے کبھی انہیں سلطنت اور حکومت بھی سونپی جائے گی اور کبھی انہیں ریت کے طور پر زندگی گزارنا بھی پڑے और اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو انہیں مظلوموں کی حیثیت سے زندگی گزارنا پڑے ایک نظر ذرا ڈال لیتے ہیں اسلام کو حضرت اعظم علیہ السلاطلام لے کر آئے تھے اور وہی دین ہے اسلام جس کو ہم مانتے ہیں غلط فہمی سے ہمارے بہت سارے مسلمان یہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے لانے والوں کے سلسلے کی ایک سب سے بہتر اچھی اور بدگزیدہ کری ہے اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان رسول اکرم کو کبھی کبھی بانی اسلام کہتے ہیں یہ غلط ہے رسول اکرم بانی اسلام نہیں ہے حادی اسلام ہے رسول اسلام ہے نبی اسلام ہے اسلام آپ نے بنایا نہیں ہے جو کچھ آپ چاہتے تھے اس کا نام اسلام رکھ دیتے تھے ایسا نہیں ہے اسلام کل یتن اللہ رب العزت کے فرامین کا نام ہے اور اسی بات کا حکم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ اسلام کے بانی نہیں ہادی ہیں نتحدی علاثرات مستقیم آپ شراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے تو اسلام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو حضرت آدم سے اگر ہم شروع کریں گے کہ کیسے کیسے حالات اسلامی تاریخ میں پیش آئے ہیں مسلمانوں کے لیے تو اس کے لیے تو برسیں چاہیے ہم اپنے نبی کے زمانے سے شروع کریں اسلام کا اعلان کرنے کے بعد چالیس سال کی جب آپ کی عمر ہوئی وہی آپ کے اوپر آئی اور آپ کو حکم دیا گیا وہاں سے رشید ہے یا ایوہا رسول بل ما ان کے لگ رب یہ جو احکام آئے ان احکام کا آپ نے سمجھ کر پالن کیا اور دعوت کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اثریت نے مانا نہیں لیکن خاندانی نسبت کی بنا پر اکثر لوگ مخالفت سے باز رہے سوائے ابو الحب سے ابو طالب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن زندگی بھر آپ کی تعریف کرتے رہے آپ کی حفاظت کرتے رہے پھر حکم ہوا کہ اہل کو خاص طور پہ مکے والوں کو دعوت دیجیے تو آپ نے کوہ سفا پر چڑھ کر سارے لوگوں کو بلایا اور کہا یا محلہ لا الہ الا اللہ اب یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ابھی مصلحتیں تھیں دل میں خوف تھا مخالفت کا ڈر تھا لیکن اللہ اب الزت نے دو حکم نازل فرمایا قرآن میں فرمایا بے معصوم جگرین جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اس کو برملا چاہیے بغیر ڈرے خوف تھا اور اب جو ڈر تھا جو خوف تھا ساری قوم کی مخالفت جس سے ہم لوگ ڈرد تھے فلاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اگر ایسا کہ دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی فساد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اللہ, رب اللہ فرمایا میں ماں بلکھالہ کہ منہ تبلیغ کا حکم دیا گیا لیکن تبلیغ کے سلسلے میں یہاں ایک خاص نقطہ اللہ رب العزت نے بیان کر رہا اور وہ ہمیں اور آپ کو ہمارے بھائیوں کو سب کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلا حکم تبلیغ کا کس کو دیا گیا ہے رسول یا آئی ہو رسول اب سوال ہوتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی کی جائے جواب آیا ماں لے کے میرے اپنے خیالات اپنے نظریات آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کی تبلیغ آپ کرنے لگے جیسا دل میں آئے ویسا کہنے لگے جو طریقہ آپ کو پسند آئے وہ طریقہ اختیار کر لیں نہیں ماں ان کے لئی جو کچھ رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ مطلب اپنے دلی جذبات خیالات نظریات پسندیدہ چیزیں ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے حکایات چٹکلے لطیفے چاہے کسی کے بھی ہو اس کا نام تبلیغ نہیں ہے تبلیغ کس کا نام ہے ماں ان کے لئی میں رب بھی. تمہارے رب نے تمہارے اوپر جو کچھ نازل کیا ہے اس کو بندوں تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے بات کر دی اب اس میں کوئی آپشن ہے کچھ تھوڑا سا نمک مرچ ملایا جا سکتا ہے مسالہ لگایا جا سکتا ہے لم تف عل فما بلب کا اگر آپ نے ویسا ہی نہیں کیا جیسا حکم دیا گیا اگر ایسا نہیں کیا طلم تف اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کیسا کہ تبلیغ کریں اور صرف اس کو پہنچائیں جو اللہ نے نازل کیا ہے فماں بلب کا تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اب سوال ہوتا ہے کہ فرور اے ہے میرے رب یہ بات جو میں کہنے جاؤں گا لوگوں کو لوگ تو اس کے برخلاف اپیزہ رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں نظریہ رکھتے ہیں میں جب ان سے یہ بات کہوں گا جس کو وہ اپنے باپ دادا سے مانتے چلے آ رہے ہیں تو میرے ساتھ دشمنی کریں گے گالیاں دیں گے برے برے نام رکھیں گے میری مخالفت کریں گے ماریں گے پیٹیں گے زیادتی کریں گے ہو سکتا ہے میری جان لینے کے در پہ ہو جائے پرمایا من الناس ان ساری باتوں کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی بات آ رہی سمجھ میں جن چیزوں کی گالیاں دی جائیں گی بوتان لگائے جائیں گے زم تلاشیاں کی جائیں گی سازشیں شرارتیں کی جائیں گی آپ کو مارنے کی پلاننگ کی جائے گی پرما اس کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے کیوں بدلاؤ یا شروع کا مین اللہ رب العزت لوگوں کی شرارتوں بدماشیوں سازشوں اور زیادتیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ رب العزت اس نور الہی کو بجھا نہیں سکے گا کوئی پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے رسول اکرم کی سیرت پڑھیے اور اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے پوری سیرت رسول اس آیت کریمہ کی روشنی میں مکمل نظر آتی ہے کیسے کیسے حربے استعمال کیے ہیں یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش مکے میں تیار ہو گئی آپ کے مکان کے باہر ننگی تلواریں لے کر نوجوان جیدار مخالفین آپ کی جانتے دشمن کھڑے ہو گئے صبح کو نکلیں گے تو ساتھ لوگ ایک ساتھ تلوار مار کے آدمی ختم کرتے ہیں لیکن آپ یہاں سے نکلیں غار سور میں جا کر چھپے لمبا راستہ ہے مکے سے مدینے کا سو اونٹ دیے جائیں گے جو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا دونوں میں سے کسی ایک کو ساری کوششیں کی انہوں نے لیکن کیا ہوا ہنسی وہ کبھی نظر مدینہ چلے گئے مدینے میں یہودیوں نے ایک بار نہیں انیک بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی ایک بار اپنے محلے میں بلا کر تجزیے کے سلسلے میں ایک نزا کے سلسلے میں آپ کو ایک مکان کے نیچے بٹھایا اور ایک آدمی کو بڑا پتھر لے کر اوپر چھت پہ گائن کر دیا کہ جب آپ فیصلہ سنانے لگے اور پوری طرح سے منہمک ہو جائیں فیصلے میں تو اوپر سے یہ پتھر ڈال دینا سر پہ تاکہ قصہ تمام ہو جائے ایک فریق کی بات سنی آپ نے دوسرے فریق کی بات سنی اب آپ فیصلہ دینے جا رہے تھے کہ اتنے میں اچانک اٹھے اور مجلس سے نکل کر چل دیئے سابر کر ہم سمجھ نہیں سکے کیا ہوا؟ ایک صحابی دوسرے صحابی، پھر تیسرے صحابی ایک ایک کر کے سارے لوگ نکل آئے آپ اپنے گھر پہنچ کے سابق رام نے پوچھا لک رسول آپ ایک خاص مقصد کے لیے وہاں گئے تھے آپ نے دونوں فریف کی بات سن لی تھی فیصلہ سنانے والے تھے اچانک کیا ہوا کیا کچھ کر چلے آئے آپ نے بتلایا یہودیوں کی یہ سازش اور شرارت تھی میں فیصلہ سنانے جا رہا تھا کہ حضرت جبریل نے مجھے بتلایا کہ آپ کے خلاف ایسی ایسی سازش ہوئی آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیے تو میں اٹھ کر چلا ہے ایک یہودیوں نے دعوت کی اور اس میں زہر ملایا تھا کہ آپ کو ختم کر سکے دیکھیے ونا بھی آخروں کے مل کی اگر تشریح اور تصدیق کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے آپ کو بچایا یہ سب مسئلہ ہے آ, اس کو چھوڑ دیتے ہیں تیرہ سال آپ مکے میں رہے کتنے سال تیرہ سال نبی تھے رسول تھے با عزت تھے باعظمت تھے با وقار تھے اور اللہ رب العزت نے مکے کی زندگی میں بڑے بڑے معجزا آپ سے شاد فرمائے چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے یہ اتنا سب کچھ تھا لیکن ذرا دیکھیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اہل مکہ سے کبھی ستا ہتیانے کی کوشش کی ستہ پہ قبضہ کر لیں پھر انہیں اسلام کی دعوت دے کر سب کو مسلمان بنا لیں گے اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی اور نہیں سنی ہے تو سیرت کی کسی بھی اچھی کتاب میں پڑھ لیجیے رحمت اللہ عالمی نے پڑھ لیجیے رحیم المختو میں پڑھ لیجیے اور کسی کتاب میں کہ ایک بار مکے کے لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا ساری قوم کے خلاف آپ ایک بات کچھ دنوں سے کہنے لگے ہیں کتنی عزت ہم کرتے تھے آپ کی کتنا خیال تھا کتنا احسان تھا ہمارے دل میں کیا کیا ہم سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں لیکن کچھ دنوں سے آپ نے اپنے باپ دادا کے بھین کے خلاف ابھی شروع کر دیا ہے کیوں کسی اچھی حسین جمیل خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ تو بتائیے مکے میں کس خاندان کی کس لڑکی سے شادی کرنا ہے آپ کو ہم آج ہی شادی کرا دیتے ہیں آپ کی کہا کہ نہیں میں ہی جو بات کہہ رہا ہوں شادی کے لیے دے. تو پھر مال چاہیے آپ کو آپ یتیم باپ نے آپ کو یتیم چھوڑا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو گیا ہے آپ کے پاس مال نہیں مال چاہیے آپ کو کتنا چاہیے سونا چاندی یہ ہم دینار وہ آپ کہہ دیجئے قوم اتنا آپ کو چندہ کر کے اتنا مال دے دے گی لیکن یہ بات جو سب کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں یہ کہنا بند کر دیجئے نہیں مجھ کو مال نہیں چاہیے مال نہیں چاہیے کسی عورت کا چکر نہیں ہے تو پھر کس لیے سرداری چاہیے آپ کو تو بتائیے سارے مکے کا ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں بلا اختلاف آج سے آپ ہمارے سردار ہوں گے لیکن یہ بات چھوڑ دیجیے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے سرداری نہیں چاہیے کیا؟ اب کیا رہ گیا دنیا میں آدمی کسی عورت کے چکر میں مال کے چکر میں سرداری کے چکر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد سب لوگوں سے اختلاف کرتا ہے اور کیا بنیاد ہے طبیعت خراب ہے آپ کی بیمار ہے آپ تو بتائیے نا آپ کا علاج کرائیں بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے کاہن کو بلا کر حکیم اور معالش کو بلا کر آپ کا علاج کر رہے تھے لیکن آپ یہ بات کہنا چھوڑ دیجیے لائی لائی لتا ہمارے تین سو ساٹھ جو یہ نبود رکھے ہوئے ہیں کھانے کے اب ہمیں ان کی آپ برائی کرتے ہیں اس بات سے بات آ جائیے آپ نے کہا نہیں میں بیمار نہیں ہوں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف آپ کی بات میں نے سن لی اب میری بات سن لیجیے آپ اپنی سناؤ قرآن شریف کی چند آیتیں آپ نے پڑھی توحید کا بیان رسالت کا اختلاف عدل و انصاف کی بات جتنا جوش جذبہ اور جو کش سوچ کے آئے تھے قرآن شریف کی آیتیں پڑھنے کے بعد سارا ہتھیار ڈال کے اور ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا اس پرو میں ایک پرست کیا تھا سستا کا چا. سستا چاہیے آپ کو حکمرانی چاہیے آپ کو مالک آپ بننا چاہتے ہیں سردار بننا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار کون دینے کے لیے تیار ہے لیکن آپ نے کہا کہ مجھے چاہیے نہیں کہا. اور انہی حالات میں تمام طرح کی اذیتیں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں راستے میں کاٹے بچھائے گئے آپ کے اوپر کوڑا ڈالا گیا نماز پڑھتے میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر امیج کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی اونٹ کا اوج لا کر آپ کی گردن پہ ڈال دیا گیا یہ سب کچھ نرسی رت میں آپ نے سب پڑھا ہے ایک طرف یہ سب اذیتیں دیکھیے دوسری طرف وہ پرست دیکھیے کہ ہم آپ کو ستا دینے کے لیے تیار ہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں ہے لکھے سرداری آپ نے اسلام حکمرانی کا نام نہیں ہے اسلام میں حکمرانی ہے لیکن اسلام حکمرانی کے لیے نہیں ہے کہ کل اسلام نماز روزہ حج زکار سب کو کھینچ کھانچ کے تان تم کے اور حکمرانی سے جوڑ دیا جائے کہ نماز اس لیے کہ فوجیوں کو ورزش کی ضرورت ہوتی ہے روزہ اس لیے کہ کبھی کبھی جنگ میں بھوکا رہنا پڑ جاتا ہے حج اس لیے کہ کبھی کبھی لمبے سفر کرنا پڑ جاتے ہیں فوجیوں کو یہ کیا کر رہا ہے اسلام کا ستیہ ناش کر دیا ہے یہ اسلام کی غلط تفریح ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ ستر کا کیڑا ہے جو آدمی کے ذہن میں داخل ہو گیا اور پھر وہ اسلام کی تشریف اس انداز سے کر رہا ہے کہ اس کی ساری عبادات کو سارے تنزکی نفس کو ساری دعوت کو ڈنڈے سے جا کر جوڑ دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال رہے مسلمانوں کو لے کر کوئی جلوس نکالا مکے میں احتجاج کیا وہی ہفتہ منایا اسلام کا توجہ چاہتا ہوں آپ یہاں سے چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ دس سال رہے دس سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈے کے زور پر کسی کو مسلمان بنایا کیا سماما کی ایک مثال آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آپ کی سنی ہوئی سماما ایک نجدی سردار ہے نجد کے علاقے کے صحابہ کرام کی ایک فوجی ٹکڑی کسی مہم پر گئی ہوئی تھی آتے ہوئے یہ مل رہے یہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے लिए ان کو پکڑ کر لیا لا کر باندھ دیا مسجد کے حملے سے کوئی جیل خانہ تھا نہیں رسمی اکرم نے مدینے میں کوئی جیل خانہ نہیں بنایا تھا تو مسجد کے سکون سے کھانے کے لیے پینے کے لیے پیشاب پکانے کے لیے ساری ضرورتوں کے لیے ان کو کھولا جاتا تھا اور ان کو پوری سہولت دی جاتی تھی لیکن گھر سے لا کر اب اس کی ایک خلاش تھی کہ کسی اور گھر میں بھی تو رکھ سکتے تھے ان کو قیدی بنا کر مسجد نے کیوں رکھا سوچا کبھی آپ نے کسی عالم نے آپ کو بتلایا کہ کو مسجد کے سکون سے مدینہ میں بہت سارے گھر تھے مسلمانوں کے کسی بھی گھر میں قیدی بنا کر ڈال دیتے قیدیوں کو کہاں ڈالا جاتا ہے ڈالا نہیں کہاں رکھا مسجد مسجد کے ستون نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے پوچھا سماما کیا حال ہے جوان ملا ان سب تر سب تر زاد وہ تو نئے ماراشاہ حال چال مت پوچھئے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیجئے لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ میرا قتل رائے گا چلا جائے گا میری قوم بدلہ لے گی دھمکی وہ سلیم تم ہی اور اگر احسان کرنا چاہتے ہیں تو احسان کیجئے احسان فراموش کے ساتھ آپ احسان نہیں کر رہا ہیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا جانتا ہوں میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نماز پڑھی جو کچھ بھی آپ کو عرض کرنا تھا وہ کہا صاحب کے سے مجل بھی ہو رہی ہیں دینی دروس بھی ہو رہے ہیں ارشادات بھی ہو رہے ہیں اور سماما کھمبے سے بنے ہوئے اور سن رہے ہیں اثر کی نماز سے وقت ہوا اذان ہوئی صاحب کے رام آئے رسوم اکرم آئے پھر پوچھا سماما کیا حال ہے پھر وہی جواب ان تقل الزاد وہ تو نہیں تو ہمارا شاہ الفاظ بدلے نہیں ہیں رسول اکرم نے پوچھ لیا مدد کا وقت ہوا وہی سوال وہی جواب عشاء کا وقت ہوا وہی سوال وہی جواب اگلا دن ہوا کئی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن کے بعد ساگر اکرام سے تعلق کو آزاد کر کھول دیا گیا ان کو تو ماما اب تم آزاد ہو ہماری قید میں نہیں ہو جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو مسجد سے نکلے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی جگہ ہے جہاں میں غسل کر سکوں اپنے کپڑے دھو سکوں لوگوں نے بتلایا پناہ بات میں چلے جاؤ وہاں دعا ہے اور وہاں پر تم نہا بھی سکتے ہو کپڑے بھی دھو سکتے ہو گئے وصول کیا کپڑے دھوئے کپڑے اپنے سوکھ گئے پہن کے دوبارہ نصیر ندی میں رسول اکرم نے دیکھا کہا کہ سو ماما ہم نے آزاد کر دیا تم کو تم جا سکتے ہو کہاں آزاد کر دیا کہاں آزاد کر دیا آپ نے تو زندگی بھر کے لیے مجھے قیدی بنا لیا اور پھر قسم کھا کر کہا جب میں اپنے شہر سے نکلا تھا جگار کی ساری دنیا میں سب سے بہترین شہر آپ کا شہر تھا یہ مدینہ تھا اور سب سے بہترین دین آپ کا دین تھا یہ اسلام اور سب سے بہترین آدمی آپ تھے جتنی نفرت میں آپ سے کرتا تھا کسی سے نہیں کرتا لیکن آج میرے نزدیک سب سے پسندیدہ شہر یہ مدینہ ہے پسندیدہ دین یہ اسلام ہے اور سب سے بہترین شخصیت آپ کی شخصیت ہے ہاتھ لائیے کلمہ پڑھائیے اسلام میں تاخیر مسلمان ہو گئے دیکھ رہے ہیں یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسلمان کر لیا اب مسلمان ہونے کے بعد دو باتوں کی وضاحت فرمائی میں اس وقت بھی مسلمان ہو سکتا تھا جب آپ نے مجھے آزاد کیا تھا لیکن نہیں ہوا اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ قید خانے کی وجہ سے قیدی ہونے کی وجہ سے قید سے چھوٹ جائے اس لیے اسلام قبول کر رہا ہے اس لیے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا اب جب میں آزاد ہو گیا تو بغیر کسی دباؤ کے مسلمان ہوتا ہو اور ایک اعلان اور مکے والوں کو سارا گندہ ہمارے نزد سے آتا ہے اور قسم پر مردگار کی یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں آپ کی اجازت کے بغیر ایک ہف ایک دانہ نزد کا مکہ نہیں پہنچے گا بھوکا مار دوں گا سب کو آپ کی بات نہیں مانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا فرمایا یہ ٹھیک نہیں غلّہ آنے دو تجارت جاری ہے چلنے دو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کو بھی کھانے دو یہ ہے اسلام یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال تھے کوئی زور کوئی زبردستی کوئی ڈنڈا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے یہ دونوں اشارہ کا ایک مرد ایک عورت نے جنا کیا وہ لوگ یہ سوچ کے کہ اسلام میں آسانی ہے بن اس وقت ہمارے دین کے لہذا ان سے فیصلہ کرائیں یہ بدل دیں گے آسانی والا حکم دے دیں گے قیامت میں ہم کہہ دیں گے تیرے ایک نبی نے حکم دیا تھا اس پر ہم عمل کرتے تھے ہمارے یہاں تعزیرات کے سلسلے میں ہمارے بہت سارے بھائی گائے مسلمان ہیں کافر حکومت پر یقین کرتے ہیں کافرانہ قانون پر چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں آپ دیکھیے آپ کی خدمت میں آئے رسول اکرم نے جسمختصر پوچھا آپ لوگوں کے یہاں اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں کہنے لگے ہمارے یہاں تو کچھ منہ کالا کرتے ہیں تھوڑا بےزبت کرتے ہیں تھوڑا چپل اپل لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو کہا کہ سوراس لاؤ سوراہ لائی گئی کہا کہ وہ پڑھو جہاں اب زنا کا حکم لکھا ہوا ہے تب ان کا عالم ادھر पड़ता ہے اور ادھر پڑھتا ہے وہ آئے کہ نہیں پڑھتا جہاں ضانی کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رزم کیا جائے یا نہیں پڑھتا مجمع بڑھتا جا رہا ہے اتنے میں حضرت عبد اللہ بن سلام مشہور صاحب یہ ہوتی ہو کے بہت بڑے آدمی تھے مسلمان ہو گئے وہ بھی کہیں سے نکل آئے انہوں نے دیکھا کیا ہو رہا ہے تو دیکھا کہ وہ یہ چالاکی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہا یہ پڑ فیضہ ہی اتنا لو تو آئے تھے رزم صاف ظاہر روشن رسول اکرم نے کہا ان کو رزم کیا جائے اب ہیش ویش کرنے لگے کہ نہیں نہیں ہم تو ایسا کرتے ہیں ہم تو وہی کریں گے کہا کہ نہیں اگر میرے پاس نہ لاتے تم حکومت اور اپنے طور پر جو کر رہے تھے کرتے رہتے مجھے آپ لوگوں سے کوئی کاغذ نہیں کر رہا تھا میں نے آپ کو نہیں روکا آپ اپنے دین پر جیسے عمل کر رہے ہو کر لیکن اب جب معاملہ میرے سامنے آ میں نبی ہوں میرے ہوتے ہوئے میری عدالت میں آنے کے بعد اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ نے ان کو رجنگ کرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کے دو بڑے واقعات دیکھے آپ نے صاحبہ کرام جب مکے میں جینا دو بھر ہو گیا تو آپ نے حکم دیا جاؤ ہبشہ چلے جاؤ ہبشہ چلے گئے وہاں پر رہتے تھے صحابہ کرام نے ایجوکیشن کیا ستر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی وہاں پر تعزیرات کو جاری کرنے کی کہیں پلاننگ کی مطالبہ کیا نہیں کیا ہمارے ہندوستان میں سابہ کرام کے زمانے میں خلفا کے زمانے میں مسلمان آ گئے تھے یہاں ہندو آ تھے کہ اللہ وغیرہ کے سائڈ میں سواحلے ہند پے یہاں پر رہتے رہے اپنے دین پر عمل کرتے رہے اور ان سے کوئی تعارف نہیں کیا دین کی تبلیغ کرتے رہے کبھی مطالبہ کیا کہ ساتھ ہی راج کی ہاں نہیں کیا انڈونیشیا نے یہاں تو خیر بہت سارے سلاطین آئے جنگیں ہوئیں انڈونیشیا میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی آپ سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی انڈونیشیا میں ہے کبھی وہاں پر مسلمانوں نے اس طرح کا ایجوکیشن کیا ساری تاریخ اسلام کیے گی دی. امام دین نے مستحدین نے فخا نے مفترین نے کہیں ایسا لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی تعداد ہو جائے تو وہ ضرور تعزیرات قائم کرے تعزیرات کو آپ جانتے ہیں اسلام کی تعزیرات حکمت پر ماننی ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا صرف معاملہ اتنا ہی ہے پہلے اسلام نے سارے راستے کھلے رکھے ایک آدمی غریب ہے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے بچے پالنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو حکم دیا صدقہ لے لو زکات لے لو خیرات وصول کر لو نہیں تو مانگ کر گزارا کر لو قرض لے لو قرض ہنسنا لے لو کتنے دروازے کھولے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات بھوکے ہیں آپ اور کسی بات میں چلے رہے آپ تو آپ وہاں پر جا کر بغیر باپ کے مالک سے پوچھے ہوئے اس کے پھل کھا لیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور مالک آ جاتا ہے اور آپ کی شکایت عدالت میں کرتا ہے تو عدالت آپ کو کوئی سزا دے گی کوئی سزا دے گی اسلام میں کوئی سزا دے دے جان بچانے کے لیے جو چیز حرام ہے حرام برگھی حرام بکری حرام گوشت آپ کھا لیتے ہیں کہا جائے دیکھ رہے ہیں کتنے سارے راستے کھولنے کے بعد پھر بھی آدمی یہ راستے اختیار نہیں کرتا چوری کرتا ہے مطلب اپنے پڑوسی کو اپنے شہر کے آدمی کو اپنے محلے کے آدمی کو دہشت ادا کرتا ہے لوگوں کو سارے شہر میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں سارے لوگ نیند اڑ جاتی ہے ان کی چوریاں ہو رہی ہیں چور آ گئے ہیں اس بد امنی کو روکنے کے لیے اسلام نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹے پھر بھی ہاتھ تک کاٹا جائے گا جب ایک خاص مقدار میں مال چورائے تھوڑا سا چرائے تو ہاتھ نہیں گاٹا پھر وہ مال بھی ایسی جگہ سے چرائے جہاں اس مال کی حفاظت کے پورے بندوبست کیے ہوئے ہیں اور آپ نے ایسے ہی احاطے میں کسی جگہ کھول کے ڈال رکھا ہے مال اور کوئی لے گیا آپ کیٹا جائے گا نہیں کیٹا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کو پہلے سمجھیے اس کی حکمتوں کو سمجھیے ضانی کو رد کیا جائے گا تو ایسے ہی لیکن دیکھیے اسلام نے کتنے راستے اس کے لیے کھولے ہیں نکاح نے کرنا نکاح میں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس قرآن شریف کی چند صورتوں کو مہر بنا کر نکاح کر لو ایک سے گزارا نہیں ہو رہا دو کر لو دو بھی کافی نہیں ہو رہی ہے تین کر لو تین بھی نہ کافی ہے چار کر لو اس سے زیادہ انسان میں طاقت نہیں ہوتی اتنا زیادہ آسان کر کے اسلام نے جب آپ کے لیے یہ قانون رکھا پھر آپ یہ سب نہ کر کے اور کسی کی بہو بیٹی پر دسترازی کرتے اس کے ساتھ بلاکاری کرتے ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں بیوی ہے اور پھر یہ کر رہے ہیں تب آپ کو سنسار کیا جائے گا اور آپ نئے شادی شدہ ہیں تو آپ کو سنسار نہیں کیا جائے گا آپ کو لگائے آپ کی تربیت کی اسلام کا قانون عزل پر انصاف پر مبنی ہے ہندوستان میں جو قانون ہے اس وقت یہ سیکولر بنیادوں پر ہے ہمیں مسلمان اسلامی حکومت میں رہے اس کا طریقہ الگ ہے اور ایک ایسی حکومت میں رہے جہاں وہ اقلیت میں ہے اس کے قوانین و ضوابط الگ ہیں اور ایک ایسی حکومت میں رہے جو کابر ہے اس کے احکام و ضوابط الگ ہیں سب کے احکام الگ ہیں اب سب کو کھچڑی بنا کر اور ایک ہی ڈنڈے سے ہاکنا شروع کر دینا یہ اسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے دشمنی ہے ایک بات اور کہتے بات ختم کرتا ہوں اس مقال میں اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے دشمنا نے اسلام کی سازشیں شرارتیں بغاوتیں ایک طرح اور نادان مسلمانوں کی حماقتیں ایک طرح سیری کا حاکم شیعہ ہے مشہوری ہے ظالم ہے بک کردار ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن سرکار ٹھیک ٹھاک چل رہی مسلمانوں کو کچھ زیاتیاں ہو رہی ہیں سنیوں کے ساتھ لیکن حکومت تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اب اس کے ساتھ سنگرش نہیں پوری حکومت کو چونی بنائیں گے نتیجہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہی نتیجہ عراق میں ہوا ہے بھائی ہو عزیز اسلام کو سمجھو پھر اس کے بعد اسلام کے تعلق سے زبان کھولو اسلام کو جتنا زیادہ دشمنانے اسلام میں نقصان پہنچایا اس سے زیادہ اسلام کے نازام دوستوں نے نقصان پہنچایا ہے یہ اسلام کے وہ نادام دوست ہیں جن کی وجہ سے اسلام بلک رہا ہے مسلمان سکھک رہے ہیں اور ملت اسلامیہ طرح رہی ہے اللہ کے واسطے پہلے اسلام کو پڑھ لو پھر اس کے بعد اسلام کے تعلق سے خوشگوار ہو سبحان اور بکر بل اس کے محسوس و سلام علیہ و سلیم الحمد اللہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعبه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من صيات من ياذي الله فلا مذلنا من يذلل فلا هذي لأسق وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رضو رسوله من الله ونأكل سلونا على النبي أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلوا اللهم صلينا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الله عليه الرحيم منك أميد المجيد الله مبارك الله محمد وعلى آله محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آله الرحيم إنك هميد المكيب عباد الله رحمه الله إن الله يأمر بالأدن الإحسان وإحساد القربى ينهان فاشا والمنكر ونذكر الله أكبر تعالى أولا جل